فير الله تعالى فرمات ايه فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم فاما فيوفيهم أجورهم. ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے عجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو آر خیال کیا اور تکبر کیا تو انہیں بہت دردناک عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے النَّاسُ قَدْ مِّن نُورًا اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا پھر جو لوگ اللہ پر ايمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لئے سیدھا راستہ دکھائے گا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ انی مرؤنہ لک لیس لہو ولد ولہو اخت فلہا نصف ما ترک وهو یریثها ان لم یکن لہا ولد اللہ اے نبی لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہہ دیجیے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا پھر اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا دو تہائی ہے اور اگر اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف بعض نے اس زیادہ سے مراد لیا یہ ہے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفات کا حق عطا فرمائے گا یہ عزن شفات پا کر جن کی بابت اللہ چاہے گا یہ شفات کریں گے پھر یعنی اللہ کی عبادت و اطاط سے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے پھر جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا بے شک جو لوگ میری عبادت سے استقبار مطلب انکار و تکبر کرتے ہیں یقیناً ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے پھر برہان ایسی دلیل قاتع جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے اور ایسی حجت جس سے ان کی شبہات زائل ہو جائیں اسی لیے آگے اسے نور سے تعبیر فرمایا پھر اس سے مراد قرآن کریم ہے جو کف کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے ضلالت کی پگڈنڈیوں میں سرات مستقیم اور حبل اللہ المتین ہے بس اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے پھر کلالہ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ اسے مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ یا دادا نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو یہاں پھر اس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کی صرف اولاد نہ ہو یعنی باپ موجود ہو لیکن یہ صحیح نہیں کلالہ کی پہلی تعریف ہی صحیح ہے کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی باپ اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کے ساتھ باپ دادا بھی نہ ہوں یوں اولاد کی نفی تو نس سے ثابت ہے اور باپ کی نفی اشارہ تو سے ثابت ہو جاتی ہے ملحوظہ اولاد سے مراد بیٹی بیٹا اور بیٹے کی اولاد ہے اسی طرح بہن سے مراد سگی بہن یا اللہ متباب شریک بہن ہے بہوالے اے سر تفاثیر احادیث سے ثابت ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں صرف بیٹی اور بہن ہے تو بیٹی کو نصف اور باقی بہن کو ہے آصبہ ہونے کے دے دیا جائے گا اور اگر پوتی بھی ہے تو بیٹی کو نصف پوتی کو سدس مطلب چھٹا حصہ اور بہن کو باقی مال بوجہ آصبا ہونے کے دیا دے دیا جائے گا بحال فتح القدیر و ابن کثیر اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کے اولاد موجود ہو تو بہن کو بحیثیت زو الفروز کچھ نہیں ملے گا اب اگر وہ اولاد مطلب بیٹا ہو تو کسی اور حیثیت سے بھی کچھ نہیں ملے گا اب اگر وہ اولاد بیٹا ہو تو کسی اور حیثیت سے بھی کچھ نہیں ملے گا اور اگر بیٹی ہو تو بہن اس کے ساتھ اسبا ہو جائے گی پھر اسی طرح باپ بھی نہ ہو اسی لیے کہ باپ اس لیے کہ باپ بھائی سے قریب ہے باپ کی موجودگی میں بھائی وارث ہی نہیں ہوتا باپ کی موجودگی میں بھائی وارث ہی نہیں ہوتا اگر اس کلالہ عورت کا خاون یا کوئی ماں شریک بھائی ہوگا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا بحوال ابن کثیر پھر یہی حکم دو سے زائد بہنوں کی صورت میں بھی ہے گویا مطلب یہ ہوا کہ کلالہ شخص کی دو یا دو سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا دو تہائی حصہ ملے گا پھر یعنی کلالہ کے وارث مخلوط مرد اور عورت دونوں ہوں تو پھر ایک مرد دو عورتوں کے برابر کے اصول پر ورثے کی تقسیم ہوگی یہاں تک ختم ہو جاتی ہے صورت النساء اور آغاز ہوتا ہے صورت المائدہ صورت المائدہ کی آیات ہیں ایک سو بیس رکوع ہیں سولہ یہ صورت مدنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذين امنوا اوفو بالعقود احلت لكم بهائمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدے پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے جو پائے تمہارے لیے جو پائے مویشی حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں ابھی پڑھ کر سنائے جائیں گے جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا Анна من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ من عن أن عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْتَدُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اَلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْرُمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْتَدُونَ ۚ وَلَا يَغْتَابُوا بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹے بہانے جانوروں کی اور نہ پٹے پہنائے جانوروں کی اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا اور تم نیکی اور پرہیزگاری گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف عقود عقدن کی جمع ہے جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں اس کا استعمال کسی چیز میں گر لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہد و پیمان کرنے کے لیے بھی یہاں اس سے مراد احکام الہی میں یہاں اس سے مراد احکام الہی ہیں جن کا اللہ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے اور وہ عہد و پیمان اور معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں دونوں کا ایفا ضروری ہے بہیمہ مطلب چوپائے چار ٹانگوں والے جانور کو کہا جاتا ہے اس کا مادہ بہمہ ابہام ہے بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں چونکہ ابہام ہے اس لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے النعام اونٹ گائے بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے یہ بہیمت النعام نر اور مادہ مل کر آٹھ قسمیں ہیں جن کی تفصیل سورہ انعام آیت نمبر 124 میں آئے گی علاوہ ازیں جو جانور وحشی کہلاتے ہیں مثلاً ہرن نیل گائے وغیرہ جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے یہ بھی حلال ہیں البتہ حالت احرام میں ان کا اور دیگر جانوروں اور پرندوں کا شکار ممنوع ہے سنت میں بیان کردہ اصول کے روح سے جو جانور زون مطلب کچلی سے شکار کرنے والے اور جو پرندے ذو مخلب پنجے سے شکار کرنے والے نہیں ہیں وہ سب حلال ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں الگ نص آئی ہو جیسے گدھا وغیرہ جیسا کہ سور بکرہ عائد نمبر ایک کے حاشی میں تفصیل گزر چکی ہے زون آب کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچھلی کے دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا اور چیرتا ہو مثلا شیر چیتا کتا بھیڑیا وغیرہ اور دو مخلب ان کا مطلب ہے وہ پرندہ جو اپنے پنجے کے ذریعے سے اپنے شکار پر جھپڑتا اور اسے پکڑتا ہو مثلا شکرا بعض شاہین اقاب وغیرہ پھر ان کی تفصیل آیت نمبر دو میں آ رہی ہے پھر شاعر شاعرہ کی جمع ہے اس سے مراد حرومات اللہ ہے جن کی تعظیم و حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے بعض نے اسے عام رکھا ہے اور بعض کے نزدیک یہاں حج و عمرے کے مناسق مراد ہیں یعنی ان کی بھی ان کی ان کی بے حرمتی اور بے توقیر نہ کرو اسی طرح حج و عمری کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی مت بنو کیونکہ یہ بھی بے حرمتی ہی ہے الشہر الحرام الشہر میں الف لام جنس کا ہے لہٰذا حرمت کے تمام مہینے مراد ہیں یعنی حرمت والے چار مہینوں رجب ذوالقدہ ذوالحجہ اور محرم کی حرمت برقرار رکھو اور ان میں قطال مت کرو بعض نے اس سے صرف ایک مہینہ یعنی ماہ ذوالحجہ حج کا مہینہ مراد لیا ہے بعض نے اس حکم کو فقوطن المشرقین تمہم سے منسوخ مانا ہے مگر اس کی ضرورت نہیں دونوں احکام کے اپنے اپنے دائرے میں جن میں تعرض نہیں دونوں احکام کے اپنے اپنے دائرے ہیں جن میں تعرض نہیں پھر حدی ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی یا عمرہ کرنے والے حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے قلعہ قلادت ان کی جمع ہے جو گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے یہاں حج یا عمرہ کے موقع پر قربان کیے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پٹے ڈال دیے جاتے تھے پس قلائد سے مقصود وہی جانور ہوئے جنہیں حرم لے جایا جاتا تھا یہ حدہ کی مزید تاکید ہے یا حدی کی مزید تاکید ہے مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا جائے نہ ان کی حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے پھر یعنی حج عمرے کی نیت سے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت روکو نہ انہیں تنگ کرو بعض مفسرین کے نزدیک یہ احکام اس وقت کے ہیں جب مسلمان اور مشرق اکٹھے حج عمرہ کرتے تھے لیکن جب آیت هذا مشرقین تو پلیت ہیں بس اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں نازل ہو گئی تو مشرقین کی حد تک یہ حکم منسوخ ہو گیا پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں مشرقین تو پلید ہیں پس اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں نازل ہو گئی تو مشرقین کی حد تک یہ حکم منسوخ ہو گیا بعض کی نزدیک یہ آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہے اور یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں ہے بہوال فتح القدیر پھر یہاں امر عباہت اور جواز بتلانے کے لیے ہے یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے پھر یعنی گو تمہیں ان مشرقین نے چھ ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا دشمن کے ساتھ بھی حلم اور افو کا سبق دیا جا رہا ہے پھر یہ ایک نہایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی مہیا کر سکتا ہے کاش مسلمان اس اصول کو اپنا لیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فلا تخشواهم وخشوني اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم تمہار له حرام किए गए हैं मुर्दा जानवर खून सूअर اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور گلا گھٹنے سے مر جانے والا چوٹ لگ کر مر وال مرنے والا اوپر سے گر کر مر جانے والا کسی کا سینگ لگ کر مرنے والا اور وہ جانور بھی جسے درندے کھا جائیں سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو اور وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ کے کام ہیں آج وہ لوگ نا امید ہو گئے آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجیس مجھی سے ڈرو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور پس جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جب کہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہاں سے یہاں سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کا حوالہ سورۂ صورت کے آغاز میں دیا گیا ہے آیت کا اتنا حصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 پھر گلا کوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز میں پھنس کر خود گلا گھٹ جائے دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے پھر کسی نے پتھر لاٹھی یا کوئی اور چیز ماری جس سے وہ بغیر ذبح کیے مر گیا زمانے جاہلیت میں ایسے جانوروں کو کھا لیا جاتا تھا شریعت نے منع کر دیا بندوق کا شکار بندوق کا شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ چند صدیوں قبل اس کی ایجاد ہوئی تھی قرون اولا میں اس کا وجود نہیں تھا صحیح بخاری میں سعیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ بندقہ سے مارا ہوا جانور موقوضہ ہے تو اس سے مراد غلیل ہے غلیل ہے غلیل میں پتھر رکھ کر مارا جاتا ہے اس پتھر سے مرنے والا جانور یقیناً موقودہ ہے جسے اگر ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ حرام ہوگا لیکن بندوق کا چھرہ یا گولی وہ جسم کو پھاڑ کر پار ہو جائے ہو جاتی ہے لیکن بندوق کا چھرہ یا گولی وہ جسم کو پھاڑ کر پار ہو جاتی ہے اسی لیے اس گولی یا چھرے سے ہلاک ہونے والا جانور امام شوکانی رحمہ اللہ صاحب فقہ السنہ سید سابق مصری اور علامہ یوسف کرزاوی وغیرہ کے نزدیک حلال ہے بشرط یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر بندوق کا فائر کیا گیا ہو لیکن دوسرے علماء لیکن دوسرے علماء کے رائے یہ ہے کہ جسم پھاڑ کر پار ہو جائے ہو جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی ہلاکت محض دباؤ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ حد یعنی دھار سے واقع ہو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 کہ جسم پھاڑ کر پار ہو جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی ہلاکت محض دباؤ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ حد یعنی دھار سے واقع ہو اس لیے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچتر اور صحیح مسلم حدیث نمبر انیس سو انتیس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اصاب بحدہ ہی فقل ہوا میں اسواب بابد ہی ہو وقیدن وہ زیادہ مسلم فلاۃ کل جو تیر جانور کو دھار کی طرف سے لگے اور اس سے اس کی ہلاکت واقع ہو جائے اسے کھا لو اور جو دھار کے بجائے اور جو دھار کی بجائے ارض عرض تیر مطلب دھار کی بجائے اس کی چوڑائی سے مرے تو وہ موقودہ ہے اسے نہ کھاؤ اس حدیث کے روح سے یہ دیکھنا یہ دیکھا جانا ضروری ہے کے بندوق کے چھرے یا گولی سے جو ہلاکت ہوتی ہے وہ محض دباؤ اور زور کی وجہ سے ہوتی ہے یا واقعی اس کی گولی حد یعنی دھار سے قتل کرنے کی مفہوم دھار سے قتل کرنے کے مفہوم کو شامل ہے اگر اول ذکر صورت ہے تو شکار شدہ جانور موقودہ یعنی حرام ہوگا اور اگر دوسری صورت ہے تو اس کا کھانا حلال ہوگا واللہ اعلم و پھر چاہے خود گرا ہو یا کسی نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو پھر انطیہحت ان و منتوح کے معنی میں ہے یعنی کسی نے اسے ٹکر مار دی اور بغیر ذبح کیے وہ مر گیا پھر یعنی شیر چیتا اور بھیڑیا وغیرہ جیسے زون آب کچیلیوں سے کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں میں سے کسی نے اسے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو کچھلیوں سے شکار کرنے والے درندوں میں سے کسی نے اسے شکا اسے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں میں سے کسی نے اسے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو زمانے جاہلیت میں مر جانے کے باوجود ایسے جانور کو کھا لیا جاتا تھا پھر جمہور مفسرین کے نزدیک یہ استثنا مذکورہ جانوروں میں سے آخری پانچ کے لیے ہے یعنی منخنقہ موقوضہ متردیہ نتیحا اور درندوں کا کھایا ہوا اگر تم انہیں اس حال میں پالو کہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور پھر تم انہیں شری طریقے سے ذبح کر لو تو تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہوگا زندگی کی علامت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹانگے مارے اگر چھری پھیرتے وقت یہ استراب و حرکت نہ ہو تو سمجھ لو یہ مردہ ہے ذبح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں ذبح کے علاوہ نہر بھی مشروع ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کے لبے پر چھری ماری جائے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے جبکہ اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں کے لیے ذبح اولا ہے جس سے نرخرا اور خون کی خاص رگیں کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بہ جاتا ہے پھر مشرقین اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے تھے جسے ان نسوبو تھان یا آستانہ کہتے تھے اسی پر وہ بتوں کے نام نظر کیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے تھے ذبح کرتے تھے یعنی یہ وماء اہل علیہ اللہ ہی کی ایک شکل تھی اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں مقبروں اور درگاہوں پر جہاں لوگ طلب حاجات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مدفون افراد کی خوشنودی کے لیے جانور مرغا بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں ان کا کھانا حرام ہے یہ مہذبی حال النصوبی میں داخل ہے یا پک یا پکی ہوئی دیگیں تقسیم کرتے ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہے پھر تسم و بلا اضلاع استقسام بال کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا دوسرے تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں کسی کو کچھ ملتا مل جاتا جس میں کسی کو کچھ مل جاتا کوئی محروم رہ جاتا دوسری معنی کی روح سے مطلب یہ ہے کہ ازلام سے مراد تیر ہیں جن سے وہ کسی جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے انہوں نے تین قسم کے تیر بنا رکھے تھے ایک افعال مطلب کر دوسرے میں لا لاتفال مطلب نہ کر اور تیسرے میں کچھ نہیں ہوتا تھا افعال والا تیر نکل آتا تو وہ کام کر لیا جاتا لاتفال والا نکلتا تو نہ کرتے اور تیسرا نکل آتا تو پھر دوبارہ فعال نکالتے یہ بھی کہانت اور استمداد لغیر اللہ کی شکل ہے اس لیے اسے بھی حرام کر دیا گیا پھر یہ بھوک بھوک کی اضطراری کیفیت میں مذکورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشرط یہ کہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنا نہ ہو صرف جان بچانا مطلوب ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسلونكَ ماذا أحلِلَّ لَهم قُل أُحِلَّكُم الطيبات وَماَا علمتُم مِنَ الجواارِحِ مكَلِّبينَ تُعلممونَهَُّا علممَكُم اللهَّ تعلممونَهُ مَِّ علممَكُم الله فَكُلوا مِما أَم سكن عليهلَكمْ وَذكُر اسمَ الله عليهلَيْهِ وَاتَّقُ الله إن اللهَّه سرَريع الْ الحِسابآنَب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کی کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شک شکار حلال ہے جنہیں تم جنہیں تم صدھا لیتے ہو اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو پس وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حلال ہیں ہر حلال طیب ہے اور ہر حرام خبیث پھر جوارح جارحہ کی جمع ہے جو کاسب مطلب کمانے والا کی معنی میں ہے یا زخمی کرنے والے کے مراد شکاری کتا بعض چیتا شکرا اور دیگر شکاری پرندے اور درندے ہیں مقلبینہ فاعل سے حال ہے یعنی اس حال میں کہ تم ان شکاری جانوروں کو شکار کے لیے تعلیم دینے والے ہو یا یہ ایک بقول بعض کے مفعول بی الجوارح سے حال ہے اور اس کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو سدھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑتا ہوا جائے جب روک دیا جائے تو رک جائے اور شکار سے کچھ بھی نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے رو کے رکھے پھر ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو دوسری یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے خود نہ کھائے حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا بشرط یہ کہ اس کے شکار میں اس ستھائی اور شکار پر چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار تریاسی و صحیح مسلم حدیث نمبر انیس سو انتیس و اللّہ عالم و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد وال اجمعین